میں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ غلام قوم کا ایک بے سرو سامان آدمی یہ قائق اٹھ کر فرعون جیسے بادشاہ کے دربار میں جا کھڑا ہوتا ہے جو شام سے لیبیا تک اور بحر روم کے سوائل سے حبش تک کے عزیب الشان ملک کا نہ صرف متنقل الانان بادشاہ بلکہ معبود بنا ہوا تھا تو بحث اس کے اس فیل سے کہ اس نے ایک لاٹھی کو ازدہ بنا دیا اتنی بڑی سلطنت کو یہ خطرہ کیسے لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ اکیلا انسان سلطنت مصر کا تختہ اور شاہی خاندان کو حکمران طبقے سمیت ملک کے اقتدار سے بے دخل کر دے گا پھر یہ سیاسی انقلاب کا خطرہ آخر پیدا بھی کیوں ہوا جبکہ اس شخص نے جی صرف نبوت کا دعویٰ اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ ہی پیش کیا تھا اور کسی قسم کی سیاسی گفتگو سرے سے چھیڑی ہی نہ تھی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موسا علیہ السلام کا داویہ نبوت اپنے اندر خود ہی یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ دراصل پورے نظام زندگی کو بحثیت مجموعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس میں لا محلہ ملک کا سیاسی نظام بھی شامل ہے کسی شخص کا اپنے آپ کو رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرنا لازمی طور پر اس بات کو متضمن ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ رب العالمین کا نمائندہ کبھی متی اور ریت بن کر رہنے کے لیے نہیں آتا بلکہ متا اور رائی بننے ہی کے لیے آیا کرتا ہے اور کسی کافر کے و حکمرانی کو تسلیم کر لینا اس کی حیثیت رسالت کے قطر منافی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے رسالت کا دعویٰ سنتے ہی فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے سامنے سیاسی و معاشی اور تمدن انقلاب کا خطرہ نمودار ہو گیا رہی یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے کو مصر کے دربار شاہی میں اتنی اہمیت ہی کیوں دی گئی جبکہ ان کے ساتھ ایک بھائی کی سوا کوئی معاون و مددگار اور صرف ایک سانپ بن جانے والی لاٹھی اور ایک چمکنے والے ہاتھ کے سوا کوئی نشان معمولیت نہ تھا تو میرے نزدیک اس کے دو بڑے سبب ہیں ایک یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کی شخصیت سے فرعون اس کے درباری خوب واقف تھے ان کی پاکیزہ اور مضبوط سیرت ان کی غیر معمولی قابلیت اور قیادت و فرماروائی کی پیدائشی صلاحیت کا سب کو علم تھا تلمود اور یوسیفوس کی روایات اگر صحیح ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پیدائشی قابلیتوں کے علاوہ فرعون کے ہاں علوم و فنون اور حکمرانیوں سے پیسالا لی کی وہ پوری تعلیم و تربیت بھی حاصل کی تھی جو شاہی خاندان کے افراد کو دی جاتی تھی اور زمانۂ شہزادگی میں حج کی مہم پر جا کر وہ اپنے آپ کو ایک بہترین جنرل بھی ثابت کر چکے تھے پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں شاہی محلوں میں پرورش پانے اور فرعونی نظام کے اندر امارت کے مناسب پر سرفراز رہنے کی وجہ سے ان میں پائی جاتی تھیں وہ بھی آٹھ دس سال مدین کے علاقے میں صحرائی زندگی گزارنے اور بکریاں چرانے کی بدولت دور ہو چکی تھیں اور اب فرعونی دربار کے سامنے ایک ایسا سن رسیدہ اور سنجیدہ فقیر کشورگیر نبوت کا دعویٰ لیے ہوئے کھڑا تھا جس کی بات کو بہرحال باد ہوائی سمجھ کر اڑایا نہ جا سکتا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ اصا اور یدبا کی نشانیاں دیکھ کر فرعون اس کے درباری سخت مروب ہو چکے تھے اور ان کو تقریباً یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص فی الواقع کوئی فوق الفطری طاقت اپنی پشت پر رکھتا ہے ان کا حضرت موسا علیہ السلام کو ایک طرف جادوگر بھی کہنا اور پھر دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرنا کہ یہ ہم کو اس سرزمین کی فرماروائی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے ایک سریح تضاد بیان تھا اور اس بوخلاٹ کا ثبوت تھا جو ان پر نبوت کے سوالین مظاہرے سے تاری ہو گئی تھی اگر حقیقت میں وہ حضرت موسا علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے تو ہرگز ان سے کسی سیاسی انقلاب کا اندیشہ نہ کرتے کیونکہ جادو کے بلبوتے پر کبھی دنیا میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوا ہے و و ارسل ساحر علیم پھر ان سب نے فرون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہڑکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے فرعونی درباریوں کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں خدائی نشان اور جادو کے امتیازی فرق کا تصور بالکل واضح طور پر موجود تھا وہ جانتے تھے کہ خدائی نشان سے حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جادو محض نظر اور نفس کو متاثر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر محسوس کراتا ہے اسی بنا پر انہوں نے عزرت علیہ السلام کے دعوے رسالت کو رد کرنے کے لیے کہا کہ یہ شخص جادوگر یعنی اصا حقیقت میں سانپ نہیں بن گیا کہ اسے خدائی نشان مانا جائے بلکہ صرف ہمیں ایسا نظر آیا کہ وہ گویا سانپ تھا جیسا کہ ہر جادوگر کر لیتا ہے پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام ملک کے باہر جادوگروں کو بلایا جائے اور ان کے ذریعے سے لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو دکھا دیا جائے تاکہ آمد الناس کے دلوں میں اس پیغمبرانہ معجزے سے جو حیبت بیٹھ گئی ہے وہ اگر بالکلیہ دور نہ ہو تو کم از کم شک ہی میں تبدیل ہو جائے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 نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہو گے کو موس امکی و امن کن ملکی پھر انہوں نے موسا سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں کول ال فلما سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم موسا نے جواب دیا تم ہی پھینکو انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا <يَأْفِكُونَ> ہم نے موسا کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ عصا ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا جو جادوگروں نے پھینکی تھی اور سانپ اور رسدہ بنی نظر آ رہی تھی قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسا نے بن کر ان کے اس تلس میں فریب کو نگلنا شروع کر دیا جو انہوں نے تیار کیا تھا اس کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سانپ جدھر جدھر گیا وہاں سے جادو کا وہ اثر کافور ہوتا چلا گیا جس کی بدولت لاٹیاں اور رسیاں سانپوں کی طرح لہراتی نظر آتی تھی اور اس کی ایک ہی گردش میں جادوگروں کی ہر لاٹھی لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر رہ گئی میں اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا فیغلی بولی بو سوگیری فرون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مقلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے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 وہ ہرگز جادو نہیں ہے بلکہ یقیناً رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے جس کے آگے کسی جادو کا زور نہیں چل سکتا ظاہر ہے کہ جادو کو خود جادوگروں سے بڑھ کر اور کون جان سکتا تھا بس جب انہوں نے عملی تجربے اور آزمائش کے بعد شہادت دے دی کہ یہ چیز جادو نہیں ہے تو پھر فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے باشندگان ملک کو یہ یقین دلانا بالکل ناممکن ہو گیا کہ موسا محض ایک جادوگر ہے تم بھی قبل میں کب تم فلم تیری تخرجومن فصو فت علم فرون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں